بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کے لیکچر ٹوینٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو باقی لیکچرز کی طرح بھی دلچسپ اور معلوماتی پائیں گے لیکن اس کا صرف دلچسپ اور معلوماتی ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو کافی ایفرٹ اور محنت کی ضرورت ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے کہ آپ بڑی محنت کے ساتھ اور ایفرٹ کے ساتھ اور تندی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے اور امتحانوں میں بھی تیاری کر کے جائیں گے تو ہم مختلف پچھلے لیکچرز میں ای ٹی ایل کے ریفرنس سے باتیں کر رہے تھے ایکسٹیکٹ ٹرانسفارم لوڈ اور آپ کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آ رہا ہوگا کہ کمپیوٹر سائنس کے ریفرنس سے یہ جو ہم ڈیٹا کی کلینزنگ کرتے ہیں یا جب کریں گے اس کے ایشوز کیا ہیں اس کی کمپلیکسٹی کیا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے آیا اس کے البردم ہیں یا نہیں ہیں اس سلسلے میں جو پچھلا لیکچر تھا اس کے آخر میں تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی میں نے آپ کو چار طریقے بتائے تھے مختصر طور پہ مختصر طور پہ اس لیے نہیں بتائے تھے کہ شاید وقت کی کمی ہو گئی تھی بلکہ مقصد بھی یہی تھا کہ صرف آپ کو اوور ویو دے دیا جائے کہ یہ طریقے موجود ہیں اس لیے کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ ہے ریموونگ ڈپلیکیٹس یوزنگ دا بی ایس این میتھڈ بی ایس این کا مطلب ہے بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ یہ کیا ہے کافی ڈیٹیل میں آج کے لیکچر میں بات چیت ہوگی ڈپلیکیٹس ریموول کے ریفرنس سے تو جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں چار طریقے بتائے تھے وہ زیادہ تر ڈیٹا مائننگ کے ریفرنس سے تھے اور وہ ڈیٹا مائننگ کے ریفرنس میں خاص ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آج کا لیکچر ایک سادے سے طریقے کے بارے میں ہے جو کہنے کے تو سادہ ہے لیکن بڑا افیکٹو ہے اور استعمال کیا جا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ اس طریقوں کو کوڈ بھی کریں اور امپلیمنٹ بھی کریں تو وہ کیا طریقہ ہے اور ڈوپلیکیٹس کے ایشوز کیا ہوتے ہیں آئیے اس کے ساتھ ہم لیکچر شروع کرتے ہیں آج کا تو پہلی سلائیڈ دیکھتے ہیں وائی ڈیٹا ڈپلیکیٹڈ ڈیٹا ڈپلیکیٹ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہوں ڈیٹا ڈپلیکیٹ کس طرح ہوتا ہے اس کی دو مین وجوہات ہیں زیادہ وجوہات بھی اس کی ہو سکتی ہیں کچھ تو میں باتیں پچھلے لیکچرز میں ریپیٹ کرتا آیا ہوں تھوڑی سی اور تفصیل میں آپ کو آج کے لیکچر میں بتاؤں گا ایک بات تو واضح ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہیٹروجینیس سورسز سے ڈیٹا آتا ہے ڈیفرنٹ سورسز سے ڈیٹا آتا ہے اب وہ جو ڈیفرنٹ سورسز سے ڈیٹا آ رہا ہے ویئر ہاؤس کے اندر ان سورسز میں اور آپس میں ان میں کیا فرق ہو سکتے ہیں میں آپ کو کچھ فرق بتاتا ہوں اس میں ایک تو فرق جو ہم نے بات کی تھی وہ ریپرزنٹیشن کا فرق ہے اس کے علاوہ اس میں اسکیما کا فرق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو میٹو ڈیٹا کے ریفرنس سے باتیں تھیں وہ فرق بھی ہو سکتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ سورسز ہیں جو کہ فیڈ کر رہے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کو وہ سورسز جس ڈیٹا کو فیڈ کر رہے ہیں وہ اینٹیٹی تو ایک ہی ہے جس کے بارے میں سارا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آ رہا ہے وہ اینٹیٹی کیا ہے وہ اینٹی کسٹمر بھی ہو سکتا ہے وہ اینٹی پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اینٹی کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھے شاید شروع کے تیسرے لیکچر میں ٹائپس آف ڈیٹا ویئر ہاؤزز یہ تو آپ کو پتہ ہے تو مقصد کیا کہ یہ ہے عزیز طلباء طالبات کہ یہ جو فرق فرق سورسز سے ڈیٹا آتا ہے ایک اینٹی کے بارے میں اس میں ویریشن ہو جاتی ہے یعنی کہ ڈپلیکیٹس ہو جاتے ہیں آپ کو میں نے میں یہ بھی کہ جو ڈیٹا کلینزنگ کی ٹیکنیکس ہیں وہ شروع میں ان ڈپلیکیٹس کو ریموو کرنے کے لیے بنائی گئیں تھیں ایک تو یہ ریزن ہے کہ ڈیٹا ڈپلیکیٹ کیوں ہوتا ہے دوسرا ریزن ڈیٹا ڈپلیکیشن کا اور ہے وہ ریزن یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤزز یا ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو مختلف سورسز سے ڈیٹا آ رہا ہے جو مختلف آپریشنل سسٹم سے ڈیٹا آ رہا ہے وہ آپریشنل سسٹمس ایک کمپنی کو تو بلانگ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرنل سورسز سے بھی ڈیٹا لے کے کمپنی کے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں فیڈ کیا جا رہا ہو ایکسٹرنل سورسز سے ہاں اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی ایسے پروسیجرز بنا دے اور ایسے میتھڈالوجیز بنا دے جس کے بارے میں ہم ڈیٹا ان ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ میں بات کریں گے کہ اینٹی کی کنسسٹنٹ ریپریزنٹیشن ہو جائے یہ انٹرنلی تو چیز کی جا سکتی ہے اور خاصی حد تک کامیاب بھی ہو سکتی ہے لیکن ایکسٹرنل ڈیٹا کے بارے میں یہ بات انشور کرنا خاصا مشکل ہے تو جو ایکسٹرنل سورسز سے ڈیٹا آتا ہے اس میں جو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے اور اس میں جو ویریشن ڈوپلیکیشن کی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایز ڈیٹا ویئر ہاؤس آرکیٹیکٹ زیادہ پتہ نہیں ہوگا تو یہ ایک پرابلم ہے بیسکلی مقصد بتانے کا یہ ہے آپ کو کہ جو ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ آ ہوگی اب ذرا اور اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو میرے ساتھ آئیے یہ جی ساتھیو تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا ڈپلیکیٹ کیسے ہو جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں problems ڈیو ٹو ڈیٹا ڈپلیکیشن ڈیٹا ڈپلیکیشن سے مسائل کون سے پیدا ہوتے ہیں آپ کو یہ تو سمجھ آئے گیا کہ ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے ایک مسئلہ اس میں یہ ہے ٹائم کا مسئلہ ہے ٹائم کے مسئلے کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں عام طور پہ وہ کمپنیز جو کہ میلنگ لسٹ کی بیسس کے اوپر پوٹینشل کسٹمرس سے رابطہ کرتی ہیں یا ان کو فون کر کے ان سے رابطہ کرتی ہیں یا ان کو ای میل کے ذریعے ان سے رابطہ کرتی ہیں ایسی کمپنیز کے پاس ایکسٹرنل سورسز سے کسٹمر لسٹ آتی ہیں اب جو ایکسٹرنل سورسز سے ان کے پاس کسٹمر لسٹ آتی ہیں وہ تو بڑی ٹیڑی میڈی پٹھی سیدھی ہوتی ہیں مطلب ہے کہ کوئی اس میں کنفرمٹی نہیں ہوتی کوئی یونیفارمیٹی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اس مقصد کے لیے تو بنائی نہیں جاتی ایسی کمپنیز کے پاس عام طور پہ ایک مہینے کا ایکشن ٹائم ہوتا ہے انہوں نے ایک مہینے کے اندر ان لسٹس کو لسٹ کو سیدھا کرنا ہوتا ہے سارٹ کرنا ہوتا ہے ارینج کرنا ہوتا ہے ڈوپلیکیٹس ریموو کرنے ہوتے ہیں اور ایک مہینے کے اندر اندر ایکشن کرنا ہوتا ہے اور وہ ایکشن کیا ہوتا ہے وہ ایکشن پوٹینشیل کسٹمر سے رابطہ کرنا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ ٹائم کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کے اندر اور اگر وہ ایک مہینے کے اندر رابطہ نہیں کر پاتے تو زیادہ لاس شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پروموشن کمپین چلائی جاتی ہیں ان کو زیادہ پرولونگ نہیں کیا جا سکتا زیادہ پرولونگ کریں گے تو زیادہ خرچہ آئے گا اینڈ ٹائم از منی ایک بات دوسری بات جو بڑی آبویسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہوگا تو جب آپ ایگریگیٹس کریں گے تو ملٹیپل کاؤنٹنگ جو آپ کے ایگریگیٹس ہیں وہ سارے فرق آئیں گے غلط جواب آئیں گے آپ کی ایوریجز غلط آئیں گی میری بات سمجھ نہیں کہ آپ کے پاس کتنے کسٹمرز ہیں اگر آپ کی ڈپلیکیشن ہوئی ہوئی ہے ایک کسٹمر کی ملٹیپل ریپرزنٹیشنز ہیں تو آپ کو جو اپنے کسٹمرز ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گے مثال کے طور پہ میں کمپنی کا نام نہیں لیتا لیکن ایسی کمپنیز کے نام ہیں جو کہنے کو تو چار یا پانچ جس میں صرف الفابٹس آ رہے ہیں لیکن جو ان کی ویریشن ان ریپرزنٹیشن ہے وہ ڈزنس میں نہیں ہے ہنڈریڈس کے اندر ہے اتنی زیادہ ویریشن ہے تو ایک کمپنی کہتی ہے اپنے ڈیٹا شیٹ کو دیکھ کے ہاں جی ہمارے تو چالیس ہزار کسٹمرز ہیں پتہ چلتا ہے چالیس ہزار نہیں ہیں وہ تو شاید پندرہ ہزار بھی نہیں تھے ڈپلیکیشن کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں ایگریگیشن کا مسئلہ ہے اگر کوئی فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس بنائی جا رہی ہیں اور وہ دیکھنا چاہتی ہے کمپنی کے ہمارے جو پوٹینشیل کسٹمرز یا جو موجودہ کسٹمرز یا جن کو ہم کرنا ہے ان کی ایج وائز ڈسٹریبیوشن کیا ہے ان کی جینڈر وائز ڈسٹریبیوشن کیا ہے ان کی کوئی جیوگرافکلی ڈسٹریبیوشن کیا ہے ہسٹوگرامنگ کرنی ہے وہ تو ساری غلط ہو جائے گی وہ غلط اس لیے ہوگی کہ ایک کسٹمر ملٹیپل ٹائمز آ رہا ہے تو یہ تو میں نے کچھ آپ کو بتائے نقصانات پرابلمس بتائیں ڈیٹا ڈپلیکیشن سے اس کی ایک اور بھی میں آپ کو پرابلم بتاتا چلوں جو کہ ڈٹیکٹ کرنا خاصا مشکل ہے جو کریڈٹ کارڈ کمپنیز ہیں وہ اکثر یا ہر حالت میں وہ سکین کر رہی ہوتی ہیں پوٹینشل لسٹ لوگوں کی جنہوں نے کہ کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے لوگوں نے کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اب جو کریڈٹ کارڈ کمپنی ہے وہ ان لسٹ کی چھانبین کر رہی ہے ان کو دیکھ رہی ہے کہ ہاں جی اس میں ایسے لوگ کون سے ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے مطلب ہے کہ ملیشیس ریزنز کی بیسس کے اوپر اپنی آئیڈینٹیفکیشن کو چینج کیا ہوا ہے آئیڈنٹیفکیشن کیسے چینج کی جا سکتی ہے اپنے نام کی تھوڑی سی سپیلنگ چینج کر دی ٹھیک ہے یا نام کے بجائے ایریس استعمال کر لیا یا جو ایڈریس کو لکھا تھا پہلی ایپلیکیشن میں اس ایڈریس کو لکھنے کا طریقہ چینج کر لیا یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں چینج کی اب چونکہ انسانوں نے یہ چینجز کی ہوتی ہیں جان بوجھ کے ڈوپلیکیٹ ریپرزنٹیشنس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو خاصا یہ چیلنجنگ ٹاسک ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی تو یہ جو ڈیٹا یا جو ڈوپلیکیٹ ریپرزنٹیشنس آ جاتی ہیں اپلیکنٹس میں تو کریڈٹ کارڈ کمپنی کے لیے یہ سردردی ہے بہت بڑی کہ اس کو ریزالو کرنا تو یہ پرابلمس تھیں ڈیٹا ڈوپلیکیشن کی مزید بات کرتے ہیں ٹائپس آف ڈیٹا ڈوپلیکیشن پرابلمس یہ کتنی قسمیں ہیں یہ ہم تقریباً تین قسموں کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹا ڈپلیکیشن کی پرابلمس تو آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو کچھ ٹیبلز کی شکل میں اسکرین پہ دکھاؤں گا ٹیبلس ٹیبل ریپرزینٹ کرے گا اس ڈیٹا کے کانٹینٹس کو تو ابھی اگلی جو چند سلائیڈز ہیں وہ زیادہ کچھ سکرین پہ نظر آئیں گی آپ کو تو ہم ان تینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم تین ٹیکنکس کے بارے میں بات کریں گے ایک ٹیکنیک تو یہ ہے کہ جو پرائمری کی ہے وہ نان یونیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ڈوپلیکیٹ ہے نان یونیک پرائمری کی جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہاؤز ہولڈنگ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ ہاؤس ہولڈنگ کا کیا مطلب ہے اور جو تیسری چیز ہے نمبر تین وہ ہے انڈیویجولائزیشن انڈیویجولائزیشن کچرے میں آپ کو مطلب بتا ہی دیتا ہوں انڈیویجولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ملٹیپل ریپرزنٹیشنز ایک شخص کی ہیں اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جائے ہاؤس ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر میں جو مختلف لوگ رہتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کون سے لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دکھاؤں گا ٹیبلز دکھاؤں گا تو آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اب ذرا آپ ایک نظر سکرین پر ڈالیں اور ہم اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں ٹائپس آف ڈیٹا ڈپلیکیشن نان یونیک پرائمری کیز ہم یہاں بات کریں گے ڈوپلیکیٹ آئیڈینٹیفیکیشن نمبرز کی تو ہم دو طرح کے نمبرز کے بارے میں بات کریں گے ایک ہے ملٹیپل کسٹمر نمبرس اور دوسرے ہیں ملٹیپل امپلائی نمبرس تو آپ ٹیبل کو دیکھیں جو پہلا ٹیبل ہے جس کے کالمز نیم فون نمبر اور کسٹمر نمبر تو آپ کسٹمر کا نام دیکھیں تین روز ہیں تینوں میں کسٹمر کا نام ایک ہی ہے فون نمبر بھی ایک ہی ہے لیکن کسٹمر نمبر تینوں میں فرق ہیں یونیک کسٹمر نمبرز ہیں جبکہ ان سب کو ایک ہونا چاہیے تھا اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں میں آپ کو مسائل کے بارے میں بتاتا ہوں تو ساتھیوں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب آپ کی پرائمری کی جو کہ یونیک ہونی چاہیے تھی وہ یونیک نہیں ہے اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے جس نے کہ ایک لسٹ حاصل کی پوٹینشل کسٹمرز کو کال کرنے کے لیے اور اس لسٹ میں جو پرائمری کی تھی جن لوگوں کو کال کرنا ہے وہ اس میں ڈپلکیشن آ رہی ہے تو کیا ہوگا کہ چونکہ بہت سے لوگوں کو کال کرنا ہے اس لیے وہ جو لسٹ ہے وہ ڈیوائیڈ کی جائے گی لسٹ کے کچھ حصے کچھ لوگوں کے پاس جائیں گے کچھ حصے کچھ لوگوں کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ فون کالز کرنا شروع کریں گے اب چونکہ فون نمبر کسی وجہ سے ٹھیک تھا ان تینوں انٹریز کے لیے جس کے لیے پرائمری کی فرق ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنی دفعہ ریپیٹیشن ہے اس کی کی اتنی دفعہ اس شخص کو ٹیلیفون کالز جائیں گی اس کمپنی کی طرف سے کمپنی کا نقصان کیا ہوگا کمپنی کو ایک تو ایکسٹرا کالز کرنی پڑیں گی ایکسٹرا کال چلیں چار پانچ کالز کر کے کمپنی کا کوئی خزانہ خواستہ دیواریاں تو نہیں ہو جاتا لیکن اگر ایکسٹرا کالز بہت سے لوگوں کے لیے بار بار کرنی پڑیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں وہ کم لوگوں کو کال کر پائیں گے وہ اس ٹائم میں زیادہ لوگوں کو کال کر سکتے تھے لیکن چونکہ ملٹیپل انٹریز تھیں اس لیے وہ کم لوگوں کو کال کر پائیں گے اس کا نتیجہ ایک اور بھی ہوگا کہ جس شخص کو کالس کی جا رہی ہیں وہ انائے ہوگا وہ تنگ پڑے گا اور کمپنی کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی اچھے تاثرات پیدا نہیں ہوں گے اگر ہم یہ زیوم کر لیں کہ یہ جن لوگوں کو ٹیلی فون کالز کی گئی تھیں اور جن لوگوں نے کال کی تھیں جب ڈیٹا ڈیوائیڈ کیا گیا تو کسی وجہ سے جو ڈپلیکیٹ انٹریز تھیں وہ مختلف لوگوں کے پاس نہیں گئیں مختلف کالرس کے پاس نہیں گئیں وہ ایک ہی کالر کے پاس گئیں اب ایک کالر جس نے دن میں سو پچاس فون کالیں کرنی اور ایک ہفتہ ایک کام کرنا ہے اس کے لیے بڑا مشکل یاد رکھنا کہ جی میں نے جس شخص کو کال کی تھی اس کو میں دوبارہ تو نہیں کال کر رہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پرائمری کی کی بیسس کے اوپر اس کو شارٹیڈ لسٹیں دی جائیں اس لیے کہ زیوم یہی کیا جاتا ہے نا کہ پرائمری کی یونیک ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں فائدہ نہیں ہو رہا اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں جس میں کہ کیز نان یونیک ہے اب ذرا آپ پھر اسکرین کو دیکھیں اور ایک ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا ہوگا اس ٹیبل کے مختلف کالمز ہیں ایک کالم تو بونس ڈیٹ کا ہے ایک کالم نیم کا ہے ایک کالم اس ڈپارٹمنٹ کا ہے جہاں پہ وہ شخص کام کر رہا ہے اور ایک کالم اس کی امپلائی نمبر کا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ ذرا میری طرف توجہ دیں میں نے آپ کو ایک ایسا ٹیبل کا سنائلیو دکھایا کہ جس میں اگین جو ایمپلائی نمبر تھا وہ فرق تھا ایمپلائی نمبر فرق ہے جس کو کہ یونیک ہونا چاہیے تھا اور بونس ڈیٹس بھی دکھائیں میں نے آپ کو جو کہ ویری کر رہی ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہو کیا رہا ہے ہو کچھ اس طرح رہا ہے کہ وہ شخص جب ڈپارٹمنٹ چینج کرتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے فار سم ریزن یا اس ڈیپارٹمنٹ میں کوئی جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کام کر رہا ہے وہ کسی بیسس کے اوپر پرائمری کی جنریٹ کرتا ہے جو شخص کو اسائن کر دی جاتی ہے تو جب تک تو وہ شخص امپلائی اسی ڈپارٹمنٹ میں رہتا ہے پرائمری کی چینج نہیں ہوتی لیکن جب وہ ڈپارٹمنٹ چینج کر لیتا ہے تو پرائمری کی چینج ہو جاتی ہے اس سے نقصان کیا ہے اس سے جناب بڑے ٹھیک ٹھاک کمپنی کو نقصان نقصانات ہے وہ نقصانات کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نقصان اسے یہ ہے کہ کمپنی نے ایک انالسز کرنی ہے کمپنی یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہم نے اپنے جو ایمپلائیز تھے ان کو ہم نے بونسز وغیرہ کس طرح سے دی ہے ان کی ویلفیئر کے لیے ہم نے کیا کیا اب اس کمپنی کو یہ نظر آئے گا کہ ایک ایسا ایمپلائی ہے ایک ایسا ایمپلائی ہے کیونکہ ایمپلائی نمبر کی بیسس پہ ساری انالسیز ہوتی ہے جس کو کہ کبھی بھی شاید کوئی بونس نہیں ملا اس لیے کہ جب وہ ڈپارٹمنٹ چینج کر کے چوتھے ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا ہو سکتا ہے اس کا ایمپلائی نمبر پھر چینج ہو چکا ہو تو پرایہ ریکارڈ تو بونس کا کچھ بھی نہیں ہوگا تو فائدہ اس یقیناً ایمپلائی کو تو ہو رہا ہے اس ایمپلائی کو ہر سال تقریباً بونسز مل رہے ہیں اور کمپنی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جس شخص کو ہر سال بونس دیتی ہے وہ اگلے سال پھر بونس لینے کے لیے حقدار بن کے سامنے آ جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ صرف امپلائی نمبر کے نان یونیک ہونے سے نہ صرف کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یا سی آر ایم کے ریفرنس سے کمپنی کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ جس وقت یونیک پرائمری کیز یونیک نہیں رہتی تو کمپنی کو فائنینشیل لاس بھی ہوتا ہے وچ از اے ٹینجیبل لاس اور اگر ایک دو کسٹمرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا ایمپلائیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تب تو شاید بہت زیادہ فرق نہ پڑتا ہو لیکن اگر ایک کمپنی میں جو ایمپلائی یا ایچ آر مینجمنٹ سسٹم ہے اگر اس میں رپیٹیڈلی یہ پرابلم ہو رہی ہے تب تو اٹس اے سیریس ایشو امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ ہوگی اب ہم دوسری پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں جس کو کہ ہاؤز ہولڈنگ کہا جاتا ہے میرے ساتھ آئیے ہاؤز ہولڈنگ ہاؤس ہولڈنگ کا کیا مطلب ہے ہاؤز ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جیسے ہم پاکستان کی مثال یہاں پہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ایک گھرانے میں بہت سے لوگ رہتے ہیں ایک گھرانے میں آج کل تو اکثر لوگ کام بھی کرتے ہیں ورنہ تو شاید ایک گھرانے میں ایک شخص کماتا تھا باقی سب لوگ کھایا کرتے تھے اب یہ ہے کہ ایک گھرانے میں مختلف فیملیز رہتی ہیں سارے کماتے ہیں اب وہ جو مختلف لوگ رہتے ہیں ہو سکتا ہے سب کے بینک اکاؤنٹس ہوں ٹھیک ہے ان کے تو ایک ہو سکتے ہیں بینک اکاؤنٹس کے لیکن اکاؤنٹ نمبر ان کے یقیناً سب کے فرق ہوں گے میری بات سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہاؤس ہولڈنگ میں کہ آپ نے چلیں پہلے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک نظر آپ اسکرین کو دیکھیں اور ایک ٹیبل میں نے آپ کے لیے بنایا اس کو ایک دیکھ لیں ذرا اس ٹیبل میں ہمارے انٹرسٹ کے دو کالم ہیں ایک تو نام کا کالم ہے اور ایک ایڈریس کا کالم ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ نام ایک ہی ہے اور ایڈریس بھی ایک ہے لیکن ان کی ریپرزنٹیشنس فرق ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی ون شوڈ بادر اباؤٹ ہاؤز ہولڈنگ ہاؤز ہولڈنگ کے بارے میں پریشان ہونے کی کیوں ضرورت ہے سوچنے کی کیوں ضرورت ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں اس کی خیر بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بینک ہے اس نے ایک پروموشنل سکیم چلانی ہے یا وہ کوئی نئی پروڈکٹ آفر کرتا ہے اب وہ بینک یہ چاہے گا کہ پہلے تو اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے جن کو جن سے اس نے رابطہ کرنا ہے وہ لوگ کہاں پہ ہیں اور وہ لوگ کون ہیں اگر ایک گھر میں مختلف لوگوں نے ایک ہی ایڈریس کے ساتھ مختلف بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر تو اس بینک نے صرف اکاؤنٹ نمبر کی بیسس پہ جو ایڈریس ہے ان کو اگر خط بھیجنا شروع کیے ان کو اگر بروشرز بھیجنا شروع کیے تو پتا چلے گا کہ وہ بہت سارے ان کو بروشر چھاپنے پڑ جائیں گے اور سارے کے سارے بروشر ایک ہی گھر میں جا رہے ہوں گے افکورس اس کا کمپنی کو نقصان تو ہے پرنٹنگ کاسٹ ہے پوسٹج کی کاسٹ ہے اس کی پروسیسنگ کی کاسٹ ہے اور جن لوگوں کے پاس وہ لگاتار خط جا رہے ہوں گے وہ بھی تنگ پڑ جائیں گے مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں یا کسی اور کی بھی مثال لی جا سکتی ہے جس کے ایک شخص کے ایک ہی بینک میں ملٹیپل اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپان د ریکوائرمنٹ کچھ سیونگ اکاؤنٹ ہے کوئی چیکنگ اکاؤنٹ ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ فورن کرنسی اکاؤنٹ ہو تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر اکاؤنٹ کی بیسس کے اوپر خط بھیجے گئے تھے تو ایک ہی شخص کو چار خط آ گئے اور اس گھرانے میں اگر چار لوگ تھے اور ہر ایک نے آن اینڈ ایوریج چار اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے تو ایک گھر میں سولہ خط چلا گئے خطوں کی بھرمار ہو گئی ایک خط بھی کافی ہوتا ہے تو پتا یہ چلا کہ ہاؤس ہولڈنگ کے لیے ہے کہ آپ کو یہ آئیڈنٹیفائی ہو کہ آپ کے کسٹمرز کہاں پہ رہتے ہیں کہاں پہ موجود ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اس کی میں بہت ڈیٹیل میں بھی جا سکتا ہوں لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ٹاپکس اور بھی کور کرتے ہیں اگلے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں انڈیویژولائزیشن انڈیویجولیزیشن کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن سے پہلے آپ ایک نظر اسکرین کو دیکھیں ایک چھوٹا ٹیبل آپ کے لیے یہاں میں نے بنایا ہے اس ٹیبل میں نام بھی ہیں اور اس ٹیبل کے اندر ایڈریسز بھی ہیں اگر آپ غور کریں تو ایڈریس بالکل ٹھیک ہیں پرفیکٹ ایڈریسز کا میچ ہے میچنگ ایڈریسز ہیں لیکن ناموں میں فرق ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ایڈریسز ایک جیسے ہیں ایسے یعنی کہ حسین اتفاق ہونا ذرا مشکل ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں جیسے آپ کو چلتے چلتے سڑک پہ پچاس کا سو 100 کا ہزار کا نوٹ مل جائے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں پرفیکٹلی میچنگ ایڈریسز ملنا کوئی ایسی ہی ایک حسین سنگم یا حسین اتفاق ہے ایسا عام پہ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا جو ایڈریسز کو کورسپونڈ کرتا تھا اس کو آلریڈی اسٹینیڈائز کر دیا گیا ہے اس لیے وہ ایک ہی کنسسٹنٹ حالت کے اندر ہے اس کے سگنیفکنس کیا ہے میں آپ کو اس کا سگنیفکنس بتاتا ہوں جی اس کا سگنیفکینس یہ ہے کہ کمپنی کو یہ پتہ چلے یا جن لوگوں کو اس نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ جو شخص ہے وہ ایک شخص ہے کہ وہ ملٹیپل شخص ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں اس کی میں خاصی آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا تو ہاؤس بلڈنگ میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون سے لوگ ایک ہی ایڈریس پہ رہتے ہیں یہاں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے لوگ ایک ہی شخص ہے ملٹیپل شخص نہیں ہے ایک ہی شخص ہے اور ہمیں اس سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو کریڈٹ کارڈ کمپنی کے ریفرنس سے بتایا تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو مختلف لوگوں کی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں یہ کیا ایک ہی شخص ہے کہ یہ ملٹیپل لوگ ہیں یا جو ایسی اور بھی بہت سی سینیریز بن سکتے ہیں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے مقصد بتانے کا آپ کو یہ تھا کہ جب ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے تو ڈپلیکیشن سے مسائل کون سے آتے ہیں اور آپ کو اسپیسیفکلی بتانا تھا کہ وہ مسائل کیا ہوتے ہیں اب ہم اگلے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کو آگے چلاتے ہیں ڈیفینیشن اینڈ نومنکلیچر اس کا کیا مطلب ہے ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے ڈیٹا ڈوپلیکیشن کی بات کی تھی اور آف کورس یہ ایک ڈیٹا کلینزنگ کا ایشو ہے ہم نے اس کو ریموو بھی تو کرنا ہے اس کو فارملی کیا کہا جاتا ہے تو آپ کی آسانی کے لیے وہ جو فارمل ڈیفینیشن ہے میں نے لکھ دی ہے آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ لیں میں ذرا پڑھ بھی دیتا ہوں اس کو اس کے بعد ہم بات کو آگے چلائیں گے تو ایک نظر سکرین کو دیکھیے گا پرابلم اسٹیٹمنٹ گیون ٹو ڈیٹا بیسس آئیڈینٹیفائی دا میچ اینڈ تو زور کس کے اوپر ہے زور اس کے اوپر ہے کہ یہ ایفیشینٹلی ہونا چاہیے اور ایفیکٹیولی ہونا چاہیے میں آپ کو کچھ اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں تو عزیز طلبہ و طالبات اس کو ایفیشینٹلی اور ایفیکٹیولی کیسے ہونا چاہیے ایفیشینٹلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس ڈیٹا کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے میں کوئی چند سو ہزار ریکارڈس کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں تو بات کر رہا ہوں ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ریکارڈس کے کے بارے میں بات اس یہ جو پروسیسنگ ہے اس کی جو ریزالو کر رہے ہیں ڈپلیکیشن کو اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے یہاں پہ آپ کو فرق پتا چلے گا جو میں نے شاید شروع کے پہلے لیکچر میں یا آپ کو دوسرے لیکچر میں بتایا تھا کمپلیکسٹی کے ایشوز ایک ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں این لاگ این آرڈر اینڈ لاگ این اور آرڈر این اسکوئر کا وہ سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں ہے جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے وی ڈی بی میں ہوتا ہے ویری لارج ڈیٹا بیسز میں ہوتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ N اسکوئر اور N لاگ N زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے لٹرلی تو اس کو افیشینٹلی ہونا چاہیے آپ کی ٹیکنیک ایسے ہو جو ہم ایک ٹیکنیک ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں جس کو کہ بی ایس میتھڈ کہتے ہیں اس کو تیز ہونا چاہیے اور افیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکارڈس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ریکارڈس ڈپلیکیٹ ان ریکارڈ کو اچھی طرح سے آئیڈنٹیفائی کیا جا سکے اس لیے کہ جیسے میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گا اس میں بہت مسائل ہیں کہ آپ ریکارڈس کو جو ڈپلیکیٹس کو آئیڈنٹیفائی بھی کرنا چاہیں تو بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ کیا ہے یہ ٹیکنیک جب آپ ان کو آئیڈنٹیفائی کر لیتے ہیں ریکارڈس کو ان ریکارڈس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے سو دس از اے مرچ اینڈ پرچ پرابلم مرچ کا مطلب ہیٹروجینیس سورسز سے ڈیٹا اٹھا کے جوڑ دیا اور پرچ کا مطلب جو ڈوپلیکیٹ ریکڈس تھے ان کو نکال دیا اس کو مرض پرچ پرابلم بھی کہتے ہیں اس کو لسٹ واشنگ پرابلم بھی کہتے ہیں اس کے بہت سارے نام ہیں تو किसी ہاں, کسی کو آپ نے امپریس کرنا ہو کہ میں ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں آپ کہتے ہیں ہم نے آج مرض پرچ پرابلم پڑھی تھی ہم نے آج لسٹ واشنگ کی پرابلم پڑھی تھی ہم نے کچھ اور بھی مشکل سے نام لے سکتے ہیں نام بہت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پرابلم ہے یہ ایک اسٹیبلش پرابلم ہے اور زیادہ تر اس کے بارے میں جو ٹولز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ کسٹمر لسٹ اورینٹیڈ واشنگ کے بارے میں ہیں اس لیے کہ جو کسٹمر لسٹ ہیں وہ بیچی جاتی ہیں عام طور پہ اور وہ جو خریدتے ہیں لوگ ان کو صاف کر کے ان کو سیدھا کر کے کسٹمر سے رابطہ بھی کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی فارمل ڈیفینیشن کیا ہے اور کس طرح کے ٹولس مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو یہاں سے ہم اگلے روخ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ پوائنٹ کیا ہے نیڈ اینڈ ٹول سپورٹ جب آپ کے پاس آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ ڈیٹا ڈٹی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے لاجیکل بات تو یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو کلین کرنا ہے ڈیٹا کو صاف کرنا ہے obviously. اگر آپ بڑے جوشیلے نوجوان ہیں ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں چلیں جی ڈیٹا کو صاف کرنے لگ جائیں اور کوڈ لکھنے بیٹھ جائیں اور کر لیں گے یہ ہو نہیں پائے گا یا اگر اس کو آپ مینولی کرنے کی کوشش کریں گے کہ فوری فوری کرنا شروع ہو جائیں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ ایگزیمپل دکھائی تھی آپ نے دیکھا کہ ہاں جی یہ نام تو ایک جیسے لگ رہے ہیں یہ تو نام ایک ہی شخص کے ہیں اس کو ٹھیک کر رہو دو تین چار پانچ چھ سو تو ٹھیک کر لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا پتہ چلا کہ اس کو آپ مینولی نہیں کر سکتے پروگرامنگ ضرور کریں لیکن اس کے بڑی سائنس ہے میں آپ کو اس کی اگزامپلس دوں گا میں سمجھاؤں گا مینولی یہ کام نہیں کر سکتے یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ مینولی نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو یہ ٹولس چاہئیں ٹول کا کیا مطلب ہے کہ ایسے پروگرام جو کہ اسپیسیفکلی اس پرابلم کو سالو کریں گے اس کو ریزالو کریں گے ان ٹولس کے ایٹریبیوٹس کیا ہونا چاہئیں یا ان ٹولس کی خصوصیات کیا ہونی چاہئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹول کو کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے یہ جو کاسٹ افیکٹیو ہے یہ بڑی ٹرکی چیز ہے اس لیے کہ باہر کے ڈیولپڈ ورلڈ میں ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ملینز اف ڈالر اسپینڈ کرتی ہیں ان ٹولز کے اوپر جو کہ ان لسٹوں کو صاف کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اور نہ صرف یہ ٹولز بڑے مہنگے ہیں بلکہ ان ٹولس کو ایفیکٹیولی صاف کرنا چاہیے لسٹوں کو یا ڈیٹا کو کلین کرنا چاہیے یہ بڑی ضروری باتیں ہیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ان ٹولس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں لمیٹیشن ان اے سینس کہ بعض ٹولس آپ کی ڈیٹا بیس کے اسپیسیفک کالمز پہ اچھا کام کرتے ہیں نام کے کالم پہ اچھا کام کرے گا ایڈریس کے کالم پہ اچھا کام کرے گا یا کسی اور ایٹریبیوٹ پہ اچھا کام کرے گا یا ٹولز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا جو کلینزنگ کا فیز ہے اس کے کسی ایک فیز میں اچھا کام کریں گے اس کے لیے بنائے جاتے ہیں اب چونکہ آپ بیسیکلی پروگرامر ہیں اور پروگرامر اچھے بنتے جا رہے ہیں یہ تو آپ کو بات پتا ہوگی سمجھ چکے ہوں گے کہ جو چیز کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس کی پرفارمنس اس مقصد کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ ایک ٹرک ہے اب ٹرک کو ہیوی لوڈ موو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کو ریسوں میں جو ہے نا بھگانے کے لیے نہیں بنایا گیا ایک گاڑی جو ہے گاڑی سپورٹس کار کی بات نہیں کر رہا اس کو لوگوں کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جانے کے لیے بنایا گیا کچھ سامان لے کے وہ کام ایفیشنٹلی کرتی ہے تو یہ ٹولز جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں تو اچھا کام کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو براڈ سپیکٹرم میں استعمال کرنا ہے اور جگہوں پہ بھی, بھی استعمال کرنا ہے ای ٹی ایل کچھ چیزوں میں استعمال کرنا ہے ادر دین کلینزنگ تو پھر ان ٹولز کو کچھ اور ٹولز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا پڑے گا جوڑنا پڑے گا اور یہ جوڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تو مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ٹولز ہیں مارکیٹ میں ہم ایک ٹیکنیک کو اسٹڈی بھی کریں گے ان کے فائدے بھی ہیں ان کی لمیٹیشنس بھی ہیں تو اب ہم بیسک کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اس ساری چیز کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے اوور ویو آف دی بیسک کانسیپٹ تو میں آپ کو کچھ بیسک کے بارے میں بتاتا ہوں بیسک کانسیپٹ کیا ہے اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے جو ریکڈ ہے اس کے ایٹریبیوٹس کی بیسس کے اوپر ریکڈ کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے تو سمپلسٹ فارم میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے ایٹریبیوٹس مل جاتے ہیں جس کی بیس پہ آپ ریکڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں جب آپ ریکڈ کو کسی ایٹریبیوٹ کے بیس پہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر جو ریکڈس ڈپلیکیٹ ہیں ان کو آپ آئیڈنٹیفائی بھی کر سکتے ہیں یہ کام تو ذرا آسان لگتا ہے اس میں کچھ چینجز بھی ہیں اس میں کچھ ویریشن بھی ہیں ویریئیشن ہی سے تو پرابلم آتی ہے وہ ویریشن کیا ہیں وہ ویریشن یہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک سنگل سورس سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہاں تو آپ کو ایسے ایٹریبیوٹ مل سکتے ہیں لیکن ایون سنگل سورس کے اندر جس وقت آپ کا جو آئیڈینٹیفائنگ ایٹریبیوٹ تھا یعنی کہ پرائمری کی تھی اگر وہ ہی آپ کی نان یونیک ہے نان یونیک ہے جو کو یونیک ہونا چاہیے تھا تو اب تو مسئلہ ہو گیا اب آپ نے ملٹیپل ایٹریبیوٹس کو سنگل سورس کے لیے لے کر ریکڈس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ڈپلیکیشنس پکڑنی ہے جب ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آئے گا تو جو کمپلیکسٹی ہے پرابلم کی اور بڑھ جائے گی ٹھیک ہے نا جی اس لیے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پرائمری کی تو تھی پرائمری کی ہو سکتی ہے لیکن جب پرائمری کی میں ڈپلیکیشن ہے تو وہاں ایک مسئلہ ہے ہاں اگر ہم مثال لیتے ہیں دو کیمپسز کی اگر دو کیمپسز میں دو اسٹوڈنٹس ہیں اور دونوں کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی ایک ہی ہے لیکن کیمپس آئی ڈی فرق ہے تو جب ڈیٹا ویئر ہاؤس میں مختلف کیمپسیز سے ڈیٹا لے کے آئیں گے تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کیمپس آئی ڈی کی بیسس پہ آپ اسٹوڈنٹ کو یونیکلی آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن اگر ایک ہی کیمپس کے اندر اسٹوڈنٹ کی ملٹیپل ریپرزنٹیشنس کسی کی وجہ سے آ چکی ہیں. اس کے لیے کیا کریں گے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہ ایسے ایٹریبیوٹس آئیڈنٹیفائی کرنے ہیں اور ان ایٹریبیوٹس کے حصے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ جن کو جوڑ کے آپ ان ریکڈس کو قریب لا سکیں قریب کیسے لائیں گے ریکاڈس کو شاٹنگ کر کے قریب لے کے آئیں گے تو ریکاڈ جب آپ قریب لے گے شاٹنگ کر کے تو انڈر لائنگ زمشن یہ ہے کہ آپ کی ایٹریبیوٹ سلیکشن ایسی تھی کہ جو ڈپیٹ ریکڈس تھے وہ قریب قریب فال کر گئے آ کے ایک ہی نیبرہڈ میں آ گئے نیبرہڈ کو میں اگلی سلائیڈ میں ذرا زیادہ فارملی بتاؤں گا اور جو ریکڈس ایک نیبرہڈ میں آ گئے ان ریکڈس کو اب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آئیڈینٹیکل ہیں آئیڈینٹیکل ہیں تو ایک ریکارڈ کو رکھا باقی سارے پرچ کر دیا یہ بات سمجھ آپ کو اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ایشو کیا ہے کسی کو پتہ ہے وہ ایشو کیا ہے نہیں پتہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایشو کیا ہے وہ ایشو بڑا عجیب و غریب ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کے وہ ایٹریبیوٹس جن کی بیسس پہ آپ نے ریکڈس کو آئیڈینٹیفائی کر کے نکال نکالنے تھے اگر وہی ایٹریبیوٹس ڈرٹی ہیں تو ڈرٹ لے کے ڈرٹ تو صاف نہیں کی جا سکتی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ خاتون ہیں اور گھر میں صفائی کرنے والی سے وہ پوچھا لگواتی ہیں ٹھیک ہے جی اگر وہ پوچھا اور ٹاکی گندی ہے تو فرش جس گندے فرش کو صاف کرنا تھا وہ بجائے صاف ہونے کے اور گندا ہو جائے گا بات سمجھ آ رہی ہے یا اگر آپ اپنی گاڑی رکھتے ہیں یا والد صاحب کی گاڑی کو آپ کو دھونا ہے اور جس کپڑے سے آپ نے گاڑی کو دھونا ہے اگر وہ کپڑا ہی گندا ہے تو گاڑی کبھی صاف نہیں ہوگی بلکہ اور گندی ہو جائے گی میری بات سمجھ آ رہی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ جو آپ نے ایلٹیبیوڈ اٹھایا ہے یا اس کا حصہ اٹھایا ہے وہ کلین ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے بعد میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو جو ڈگری آف سملیرٹی ہے بٹوین ٹو ریکڈس جس کی بیسس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ریکڈس ایک جیسے ہیں اس کو نیومیریکلی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے نیومریکلی اس لیے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کوڈ کے ذریعے اس چیز کو پکڑنا اور دیکھنا اور کوڈ تو ظاہر ہے کہ نمبرز ہی کو سمجھ سکتی ہے اور عام طور پہ یہ جو نمیریکل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اٹ از بٹوین زیرو اینڈ ون ون کو کہتے ہیں دے آر ہائیلی کلوز اینڈ آئیڈینٹیکل اور کلوز ٹو بینگ آئیڈینٹیکل زیرو زیادہ دور ہیں امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو یہ ذرا بیسک کانسیپٹ تھا سارٹ کر کے سملر ریکرڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا سملر یعنی کہ ڈپلیکیٹ ریکرڈس کو اب ہم فارمل ٹیکنیک کی طرف جاتے ہیں جو کہ بی ایس این ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں بیسک سارٹیڈ نیبر ہوڈ میتھڈ دا بی ایس این میتھڈ بی ایس این میتھڈ میں کیا ہوتا ہے بی ایس این میتھڈ میں تین سٹیپس ہیں تین سٹیپس ہیں میں آپ کو وہ سٹیپس بتاتا ہوں وہ اسٹیپس کیا ہیں جی عزیز طلباء طالبات پہلا سٹیپ تو یہ ہے جو کہ سٹیپ تو نہیں ہے یا پری پروسیسنگ کہہ سکتے ہیں اسے وہ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے مختلف سورسز سے ڈیٹا اٹھایا اور اس کو کولیٹ کیا اور اس کو کولیٹ کرنے کے بعد سنگل لسٹ بنا لی اب آپ کے پاس ایک لسٹ آ چکی ہے جس میں سارے ریکڈس ہیں اب آپ پہلا سٹیپ لیں گے بی ایس این میتھڈ کا پہلا اسٹیپ وہ پہلا سٹیپ کیا ہے وہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایٹریبیوٹس کو آئیڈنٹیفائی کریں اور ان ایٹریبیوٹس کے پارٹس کو آئیڈنٹیفائی کریں کہ جن کو لے کے آپ ایک کی بنائیں گے وچ وڈ بی ریپرزینٹیو فار ایچ ریکڈ جب آپ یہ کی بنا لیں گے اب آپ سیکنڈ اسٹیپ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کی کی بیسس کے اوپر سارے کے سارے ریکارڈس کو سارٹ کر لیا ریکارڈ سارٹ ہو گئے اب اگر آپ سارٹڈ ریزلٹس کے اندر اس کی کو دیکھیں گے جو آپ نے نئی کی جنریٹ کی ہے جس پہ آپ نے سارٹنگ کی تھی تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جن ریکارڈس کی اس کی کے کارسپونڈنگ ویلیوز کلوز تھیں وہ کلوز کلوز ہی فال کریں گے ان کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ شاٹنگ کیا آپ نے اب اگر آپ باقی ایٹریبیوٹس کو دیکھیں گے سے اگر آپ نام کو دیکھتے ہیں یا ایڈریس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ نام جو کہ بظاہر ڈیفرنٹ تھے سپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے ڈیٹا انٹری ایڈر کی وجہ سے وہ نام جو ہیں اب وہ قریب آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تو آپ نے دیکھ لیا اگر آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں اور ملینز میں ایسے ریکارڈز ہیں ان کو آپ دیکھ کتنی کر سکتے اب آپ ایک ونڈو اس لسٹ پہ موو کریں گے اور اس ونڈو کے اندر جو ریکارڈز آئیں گے ان کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک نیبرہڈ میں ریکارڈز ہیں تو وہ ونڈو جو ہے ایک لوجیکل ونڈو وہ ان ریکارڈس پہ سلائیڈ کرے گی اور اس میں جو ریکارڈز سملر اور ڈپلیکیٹ ہوں گے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے جائیں گے تو ان نٹ شیل یہ ٹیکنیک اس طرح سے کام کرتی ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے میں کچھ اور شد بتانا چاہوں آپ کو آئیے میرے ساتھ تو ساتھیوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بی ایس این میتھڈ ہے اس کے سٹیپ تھری کے بارے میں تو سٹیپ تھری میں جس ہم ونڈو کی بات کریں گے میں آپ کو ایک اینیمیشن دکھاؤں گا بات کلیئر ہو جائے گی اس ونڈو کا سائز فکسڈ ہوتا ہے یعنی کہ ڈبلیو سائز ہوتا ہے جب ونڈو موو کرتی ہے ایک ریکارڈ ایٹ اے ٹائم موو کرتی ہے ایک ریکارڈ اس ونڈو میں سے نکل جاتا ہے اور اگلا ریکارڈ ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کا سائز ہمیشہ ڈبلیو رہتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ آجائے جائے گی ایک انیمیشن بھی دکھاتا ہوں اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ونڈو کے بارے میں ہے سلائڈنگ ونڈو یہاں پہ ایک سمولیٹ کیا میں نے ٹیبل کو جس میں کہ کالمس تو نہیں دکھائے سارے کے سارے کالمس دکھا دیے ہیں اور ایک یلو رنگ میں آپ ونڈو کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ کرنٹ ونڈو ہے جس میں کہ ڈبلیو ریکارڈز ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ونڈو ایک ریکارڈ آگے موو کی ایک ریکارڈ پیچھے سے نکل گیا ایک ریکارڈ ایڈ ہو گیا اور اب نئی ونڈو بن گئی ہے یہ جو نئی ونڈو ہے اس میں ریکارڈز اتنے کے اتنے ہی ہیں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی اب آپ دوبارہ اگر سکرین کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک ٹیبل دکھا دیا آپ کو جس پہ کہ بیفور آفٹر بھی لکھا ہوا ہے یہ ٹیبل جو ہے بفور وہ ریکارڈز ہیں یا وہ کی ہے جس کی بیس پہ شاٹنگ کرنی ہے جو آفٹر ہے اس میں اس پہ بیسس پہ شاٹنگ ہو چکی ہے اور ریکارڈز کی گروپنگ ہو چکی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں اور ونڈو کا سائز اگر ٹو رکھیں تو وہ ریکارڈ جو کہ ڈپلیکیٹ ہیں وہ پکڑے جائیں گے ہاں اینڈ میں جا کے کچھ ریکارڈس ایسے آتے ہیں جو کہ دو سے زیادہ ہیں لیکن جب ونڈو موو ان پہ کرے گی تو وہ بھی پکڑے جائیں گے اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ونڈو ہے اس کا منیمم سائز ٹو ریکارڈز ہوگا بیکاز ون ریکارڈ از میننگ اور اس کا میکسمم سائز انٹائر لسٹ ہو سکتا ہے انٹائر لسٹ اگر آپ نے رکھ لی تو یہ تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں سلیکشن آف کیز سلیکشن آف کی سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کون سے ایٹریبیوٹس کو پک کرنا ہے اور ان ایٹریبیوٹس کے کون سے پارٹس کو لے کے ہم نے ایک کی بنانی ہے اور اس کی کی بیسس کے اوپر آپ نے شارٹ کر کے بی ایس این ٹیکنیک چلانی ہے اگر ہم نام کے بارے میں بات کریں تو نام کے لیے نام کے تین حصے ہو سکتے ہیں ایک فسٹ نیم ہے ایک میڈل نیم ہے اور ایک فیملی نیم ہے تو اس مثال میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فسٹ نیم کو استعمال نہیں کیا جاتا اس لیے کہ فسٹ نیم از ناٹ ویری ڈسکرمنیٹنگ میری بات سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پہ کسی کا نام اگر پاکستان میں نام محمد سے اسٹارٹ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے فرسٹ نیم تو محمد ہوں گے لیکن مڈل نیم فرق ہوگا فیملی نیم بھی استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ فیملی نیم بہت زیادہ کامن ہوں گے نان ڈسکرمنیٹنگ ہوں گے اس لیے فسٹ نیم کو استعمال کیا جائے گا دوسرا پوائنٹ جو سوچنے والا اور دیکھنے والا ہے وہ یہ کہ ان ایٹریبیوٹس کا آڈر کیا ہونا چاہیے جن ایٹریبیوٹس کی بیس پہ آپ نے کی بنانی ہے اس لیے کہ جس ایٹریبیوٹ کو آپ پہلے نمبر پہ لے کے آئیں گے وہ زیادہ سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوگا اس کا اگر وہ غلط ہوگا تو ریکارڈ جو کہ ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں دی ول فال اپارٹ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اور وہ جو کیز استعمال کی جائیں گی اس کے بارے میں میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے وہ ٹیبل دکھاتا ہوں جس سے بعد آپ کو کلیئر ہو جائے گی ایک نظر آپ اسکرین پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ٹیبل آ چکا ہے جس میں کہ فرسٹ نیم کا کالم ہے مڈل نیم کا کالم ہے ایڈریس کا کالم ہے نیشنل آئی ڈی ہے اور کی ہے تو شاٹنگ جب آپ کریں گے اس سے پہلے آپ نے وہ کی جنریٹ کرنی ہے جو کہ کی کے کالم میں ہے یاد رکھیں جو آپ کو ٹیبل ملا تھا اس میں صرف چار کالم تھے کی کا کالم نہیں تھا اب وہ کی کیسے جنریٹ کی ہے وہ کی اس طرح جنریٹ کی ہے جو مڈل نیم کے کالم ہے اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس کے پہلے تین کریکٹر اٹھا لیے اس کے بعد جو ایڈریس کا کالم ہے اس ایڈریس کے کالم میں سے ایڈریس کے بھی پہلے تین کریکٹر اٹھا لیے جو کہ نومیرک تھے اور اس کے بعد جو ایڈریس کے کالم کا جو کمپوننٹ تھا جو کہ سڑک کا نام تھا اس کے بھی تین پہلے کریکٹر اٹھا لیے اور شناختی کارڈ کا جو نمبر تھا این آئی ڈی نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر اس کے بھی پہلے تین نمبرز اٹھا لیے اب جب آپ ان تین نمبرز کو دیکھیں اور اس سے جو کی جنریٹ ہوئی ہے آپ غور کریں کہ سارے کے سارے ریکڈس کے لیے ایک ہی کی جنریٹ ہوئی ہے اور یہ بات غلط ہے تمام ریکڈس کے لیے کی ایک جنریٹ ہوئی ہے جو پہلے تین ریکڈس تھے ان کے لیے جو کی ہے وہ تو ایک ہونا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ غور سے ان کو دیکھیں وہ ریکڈس ایک ہی ہیں یار سیم ریکڈس لیکن جو چوتھا ریکرڈ ہے وہ فرق ہے لیکن جو آپ کی چوائس آف سلیکشن آف ایٹیوڈس تھی ان کا جو آڈر تھا اس کی بیسس پہ جو کی بنی اس پہ جو آپ نے سارٹنگ کی تو وہ تو سارے آپ کو ایک جیسے ہی لگیں گے تو یہ مسئلہ ہے کی اس کے ساتھ پرابلمس ہیں کیس کے ساتھ پرابلمس کیوں ہو جاتی ہیں یا یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر ہم زیادہ ڈیٹیل میں ایک ایسی مثال کے بارے میں بات کریں گے کہ جب آپ کے پاس ایڈیشنل انفارمیشن ہو تو اس کی بیسس پہ آپ مسئلے کو ریزالو کر سکتے ہیں آئیے میرے ساتھ پرابلم وت کیز کیز کے ساتھ پرابلم کیوں ہو جاتی ہیں کیز کے ساتھ پرابلم اس لیے ہوتی ہیں کہ جو کیز ہیں وہ بھی تو ڈرٹی ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریکارڈس میچنگ ہیں وہ کی کے خراب ہونے کی وجہ سے ایک نیبروڈ میں نہیں آئیں گے یہ مسائل کس طرح سے پیدا ہو جاتے ہیں یہ مسائل اس طرح سے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے یا جو ڈیٹا انٹری آپریٹر تھا اس نے ڈیٹا انٹری کے ٹائم پہ کچھ ایبریویشنز استعمال کی ایبریویشنز کی مثال کیا ہو سکتی جیسے کہ آپ ٹیکنالوجی بھی لکھتے ہیں جیسے ٹی ای سی ایچ ڈاٹ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ٹیکنو بھی لکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سی ایبریویشنز ہو سکتی ہیں مقصد یہ تھا کہ ڈیٹا انٹری کے ٹائم کو گھٹایا جائے ملیشیس انٹینٹ نہیں تھی اس کو رپرو کیسے کریں گے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ٹیبلز ہوں کہ اس ایبریویشن کے لیے یہ ایکچوئل لفظ ہے ان کو اسے ریپلیس کر دیں تاکہ آپ کے پاس جو بھی ایبریویشنس ٹیبلس میں تھیں وچ واس کرپٹنگ دا ڈیٹا وہ ساری اپنے ٹھیک کر لی ہیں کیسے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پرابلم ود کیز میں آپ کو ایگزیمپل دیتا ہوں اگزامپل کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اسکرین پہ نظر ڈالیں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے اگر آپ کے ٹیبلز میں جو فیلڈ کے کانٹینٹس ہیں اگر ان کو پراپرلی آرڈر نہیں کیا گیا yeah, تو جو ریکارڈ سملر تھے دے ول فال فار اپارٹ آپ ٹیبل کو دیکھیں اس میں تین ریکارڈز ہیں لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اگر آپ غور کریں اور آپ جو پیسز آف ریکارڈ اٹھائیں گے ایڈریس میں تو جو ریکارڈ نمبر ون ہے اس میں پہلا پیس الفابٹ ہے یا ٹیکسٹ ٹائپ ہے اور جو ریکارڈ نمبر 2 ہے اس میں جو پہلا پیس ہے وہ ایک نومیرک ٹائپ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے جو آپ کی جنریٹ کریں گے یہ تو ان کو اٹھا کے دور دور تک پھینک دے گی ان ریکارڈس کو اور ایک ونڈو میں نہیں آئیں گے جب ریکارڈ ایک ونڈو میں نہیں آئیں گے تو یہ ریکارڈس ایک نیبرہڈ میں نہیں آئیں گے اور دیر دیز ریکارڈس ول نیور بی آئیڈینٹیفائڈ ایز آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو کچھ ریسرچرز نے ایک نیا کنسیپٹ دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈریس ہے اس کے حصے بکھرے کر لیں اس کے ٹکڑے کر لیں اس کو ٹوکنائز کر لیں اور ان کو پھر جو ٹوکنز ہیں اس کی بیسس پہ ان کو سارٹ کریں ایک کالم کے اندر کانٹینٹس کو سارٹ کریں اور اس کے بعد اب کی جنریٹ کریں ایک نظر دوبارہ اسکرین پہ ڈالیں جو آپ کو پہلے ٹیبل دکھایا تھا وہی ٹیبل آپ کو اب ٹوکنائز کر کے دکھایا جا رہا ہے اسکرین کو دیکھیے تو پتہ ہی چلا یہاں پہ کہ ہم نے جو نام ایس تھا اس کو سٹینڈائز کر لیا اس کو ہم نے صحیح سے ریپلیس کر لیا اور ہم نے ایڈریس کو ٹوکنائز کیا تو جو مکان کا نمبر تھا وہ پہلے آ گیا اس کے بعد اسٹریٹ نمبر آیا پہلے ایڈریس میں دوسرے میں ایڈریس کا جو اسکین نمبر تھا وہ آ گیا اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اب جو آپ کی جنریٹ کریں گے اور اس پہ شاٹنگ کریں گے جو ریکارڈ نمبر ون اور ریکارڈ نمبر ٹو ہیں وہ ایک نیبرہڈ میں فالو کریں گے ایک ونڈو کے اندر آ جائیں گے یہ ریکارڈس ڈپلیکیٹ ہیں یہ ڈکلاڈ پکڑے جائیں گے اور یہ ریکارڈس پر جو ہو جائیں گے آپ کو میری بات سمجھ آئی گڈ سمجھداری سے سمجھیں چیزیں فائدے میں رہیں گے اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں میچنگ یہ انتہائی دلچسپ ایگزامپل ہے میں آپ کو یہ دو قسطوں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ جی عزیز طلباء طالبات یہ اگزامپل انٹرسٹنگ کیسے ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو مثال اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک نام ہے نام کیا ہے جی نام ہے نوما عبداللہ اللہ اور اس نام کو جب کسی نے کاغذ پہ لکھا کسی فارم میں لکھا اور جب ڈیٹا انٹری آپریٹر نے اس کو انٹر کیا تو اس نے بجائے نما عبداللہ کے نعمان عبداللہ انٹر کر دیا نعمان عبداللہ انٹر کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈوپلیکیٹس الیمنیٹ کرنے ہیں تو یہ ڈسائڈ کرنا کہ یہ دو نام ایک ہی شخص کے ہیں کہ فرق لوگوں کے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں اب اگر ایڈریسز آئیڈینٹیکل ہیں اگر ایڈریس آئیڈینٹیکل ہیں تو ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ یہ دو نام جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے ہیں ڈوپلیکیٹ ریکارڈز ہیں. ایک ریکارڈ کو نکال دیں گے ایک کو رکھ لیں گے بات سمجھ رہے ہیں ہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ریکارڈ صحیح ہے جس کو رکھنا ہے آپ نے اس کو اور ٹوسٹ دیتے ہیں اس کی ٹوسٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دو ریکارڈز ہوں جن میں نام فرق ہوں جن میں ایڈریس بھی فرق ہوں شناختی کارڈ کا نمبر ایک ہو شناختی کارڈ کا نمبر ایک ہو اب کیا کرنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے اس نے اپنا نام بدل لیا اور اس نے اپنا ایڈریس بھی چینج کر لیا وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شہر میں ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلا گیا ہو یا شہر تبدیل کر لیا ہو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو اگر ہاں ایڈریس اس کا چینج ہو گیا نام اس کا چینج ہو گیا شناختی کارڈ نمبر ایک ہے ہو سکتا ہے ایک ہی شخص ہو ٹھیک ہے جو ڈپلیکیٹس ان کو نکال دیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو شخص ہے اس کا شناختی کارڈ کا نمبر ہی غلط ہو دو شخص ہیں ان کے نمبر غلط انٹر ہو گئے تھے جو کہ ایک بن گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو شخص ہیں کہ ایک شخص ہیں کس طرح سے غور کریں گے کس طرح سے سمجھیں گے بات بڑی سمجھ کی ہے تیسری ایگزامپل کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا کہ تعلق پہلی اگزامپل سے ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ایڈیشنل انفارمیشن ہو اس کی بیسس پہ شاید آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جن ریکارڈز کو پہلی اگزامپل میں آپ نے ڈوپلیکیٹ سمجھا تھا یعنی کہ نعما عبداللہ اور نعمان عبداللہ کو وہ ایک شخص ہیں ایک سے زیادہ ہیں اگر آپ کے پاس نعما عبداللہ کی جینڈر موجود ہے ایز اے فیمیل اور نعمان عبداللہ کی جینڈر موجود ہے ایز اے میل اس کا مطلب ہے کہ ایڈریسز آئیڈینٹیکل تھے یہ دو شخص ہیں یہ ہاؤس ہولڈنگ کی پرابلم آپ نے سولو کر لی اگر ان کی جینڈر آپ کو نہیں پتہ ان کی ایج پتہ ہے اور سے فارگزامپل دونوں کی ایج تقریبا تقریبا برابر ہی ہے ٹھیک ہے جی تب تو کنفیوژن ہے ہاں اگر ایک کی ایج زیادہ ہے جیسے کہ نعما عبداللہ کی سے 30 ایئرس اور نعمان عبداللہ کی ایج سے 5 ایئرس ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ماں بچے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ایج پتہ ہے اور جینڈر بھی پتہ ہے اور ایج سملر ہے تو یہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں کیسے انٹرسٹنگ چیز ہے انفارمیشن کانٹینٹ بڑھے گا زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں یہ میچنگ کی پرابلم ہے اس کی ذرا کمپلیکسیٹی انالیسز کے بارے میں بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ کمپلیکسٹی انالیسز از the ہارٹ آف کمپیوٹر سائنس الگوریزمز کے بغیر تو آپ ایک قدم اٹھا نہیں سکتے اس کی کمپلیکسٹی انالیس کرتے ہیں جی اس کے کیا اسٹیپس ہیں پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے ریکڈس اٹھائے اور ایٹریبیوٹس کو پک کیا اس کی بیسس پہ آپ نے کینڈیڈیٹ کی جنریٹ کی ہر ریکارڈ کے لیے ہر ریکارڈ کے لیے آپ نے کینڈیڈیٹ کی جنریٹ کی اگر n ریکارڈز ہیں تو دس از گوئنگ ٹو ٹیک آڈر اینڈ ٹائم یہ بات سمپل ہے سمجھ گئے بات آپ اب آپ سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر آئے بی ایس این میتھڈ کے اور آپ نے کینڈیڈیٹ کی کے اوپر ریکارڈز کو شارٹ کیا یہ شارٹنگ آپریشن ہے یہ کمپیریزن شارٹ ہے بہت آپ زور لگائیں گے اچھا کر لیں گے یہ آڈر n لاگ این کے اندر ہوگا تو اس کی کمپلسٹی n لاگ این ہو گئی اب تیسرے اسٹیپ کے اوپر آئیں جو کہ ونڈو فارمیشن کا ہے اب آپ نے ایک ونڈو ڈبلو سائز کی موو کرنی ہے سارے ریکارڈس کے اوپر سے بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ جو w ہے یہ ونڈو کے آپریشنز ہیں اور یہ ہر ریکارڈ کے اوپر ہوں گے دیٹ ول ٹیک آڈر w این ٹائم ٹھیک ہے اس کا اوور آل ٹائم کیا ہوگا جو کہ آپ سم رول سے نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ اسٹیپ ایک ہوگا پھر دوسرا ہوگا پھر تیسرا ہوگا اف ڈبلو از گریٹر دین لاگ آف این اس کی کمپلیکسٹی آڈر ڈبلو این ہوگی اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے افیکٹ آف کانسٹنٹس جب آپ کینڈیڈیٹ کی جنریٹ کریں گے وہاں پہ کانسٹنٹ کا زیادہ پروفاؤنڈ امپیکٹ ہوگا زیادہ ود ریفرنس ٹو دا شارٹنگ اسٹیپ شارٹنگ تو سمپل آپریشن ہے کمپیئر کیا سویپ کر دیا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی شاٹنگ کر رہے ہیں مرج کر رہے ہیں یا کوئی اور ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں اس میں کانسٹنٹ چھوٹا ہوگا جب آپ بات کریں گے ڈبلیو ونڈو والے آپریشن کی اور آپ نے ریکارڈز کو آئیڈنٹیفائی کرنے ہیں کہ کون سے سملر سیم ریکارڈز ہیں تو کانسٹنٹ کا ایفیکٹ بہت بڑا ہوگا بہت بڑا کانسٹنٹ کا ایفیکٹ ہوگا اگر آپ کی لسٹ ایسی ہے کہ ساری کی ساری مین میمری میں لوڈ ہو سکتی ہے تو جو میں نے آپ کو باتیں کی ہیں ان کا بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے ٹوٹل ٹائم کے اوپر یاد رہے کہ اس کے تین فیز ہوں گے پہلے فیز میں کینڈیڈیٹ کی بنے گی دوسرے میں شاٹنگ ہوگی تیسرے میں ڈبیو ونڈو چلے گی اگر آپ کی لسٹ بہت بڑی ہے جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے تو آپ کو بہت سارے آئیوز کرنے پڑیں گے اور اس وقت یہ جو افیکٹ آف کانسٹنٹس ہے یہ اتنا پرفارن نہیں رہے گا امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ گئی ہوگی کمپلیکسیٹی انالیسس کو ڈیٹیل سے سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں ایک دوسرے سے کراس چیک کریں سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں سوال پوچھیں آ, سوال آپ ای میل سے ہی پوچھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بھی آپ کو لوگوں سے معلومات مل سکتی ہیں امید ہے کہ آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل تھا تو آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ